اللہض بل علی صلا اللہ ہے وہ اللہ کے نبی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمور ہوتے ہیں و اقسا نہ اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں ولا اقس اللہ اور نہیں کرتے کسی اور کے اللہ کے سوا و کفا بلّہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب دینے والا ماں محمد نہ محمد النباحدالیہ کو دیکھو محمد تم میں سے کسی ملک کے بات نہیں ہے خود کو اللہ تعالیٰ نے راج نرینا نہیں دی جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی یہ سمجھ گیا کہ حضرت ماریا قبطیہ ان بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئی حاجرہ وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ایک ماریہ کبتیاں آ رہی ہے. اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس حضور نے ابراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹا حصہ تھا بچپن میں ہی بہت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا ابراہیم اور اندا علی اخراط کا محضون ابراہیم ہم تمہاری بیدائش سے بڑے محدود ہیں ہمیں رنگ سے بہرحال ما کا نا محمد البا احدال کو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یہ جے بن حادثہ کی بات نہیں ہے جید ہادثہ منہ بولا بیٹا تھا اب جب کہ ہم نے حکم نازر کر دیا ہے اب وہ ساتھ سلسلہ ملکیں ہو گیا بلاک رسول اللہ ہے بخاطب نبی بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں لہٰذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھی اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہوں تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی یہ ہے اس میں جو دری مزمن ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ سے بھی تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو ماں کان محمد ال اباجالے کو بلا کے رسول اللہ ہے وہ خاط وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم نبی جین اب اس میں بڑا باریک نقطہ ہے وہ نوٹ کر لیجیے رسالت ہنور کی دائم و قائم ہے چل رہی ہے ابھی تک فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ سے نفیس اپنی نثارت کے فرائض ادا کر رہے تھے اب بائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے جو بھی آپ کے امتی ہی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ انام میں آج پڑھی تھی او ہی علم لہٰذر قرآن زرقم بہی و ممبل اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے پھل یو بل یش اب یہ تمہارا کام اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چل رہی ہے لہذا ختم کا نفس جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نموت کے ساتھ نبوت ختم ہو گئی جب وہی کا دروازہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئی نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن وسالت محمدی وہ تو داغم و قائم تھی اسی لیے یہاں دیکھیے رسول اللہ ہے بخاطم النبی آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہے اور قائم ہیں اور خاتم النبیین عین ہے اور نبیوں کے مہر ہے وقان اللہ بک الشین عظیمہ اور یقین اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یا یوحذ منوز کر اللہ ذکر کثیرم و سب بکرتم و علیکم و ملا من الظلمات و النور میں نین رحیما صدق اللہ العظیم اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھو پنجابی میں ایک کہاوت ہے ہتھ کار ول دل یار کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنون دعائیں ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے پھر نماز یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں اکیسویں کی پہلی آیت بتلبا ہو کتاب واقع صلاسلات تنہا انفاشا اور منقر ال اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ میں سب دیکھوں سیلا و صبح و شام اس کی تصویر کرتے رہو ندی یوسلی عالیہ کن وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اپنی عنایتیں اور شکتیں نازل فرماتا رہتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے ان ماں و ملائے کا تو یوسل علنبی یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے حوال وسلی علیہ و ملائے کا تہور یقر یقمعلمات وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نادم فرماتا رہتا ہے وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالے تو میں اندھیروں سے روشنی کی طرف وکان نب المومن رحیمہ اور یقیناً اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم تحقیت ہوں یوم یو قو رہوں سلام ہوں. ان کی دعا جو ہے جس وقت کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام ودا رہیبا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت معزت اجن فراہم کیا ہوا ہے یا نبی واسطا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داین اللہ بےزن و سراجم و نیرا اے نبی اب یہاں نوٹ کیجیے اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر دیا اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے ایک ہے ایک ہے کارڈر نبوت کارڈر ہے اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب جن, جن کو اللہ ان سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص علاقے کی طرف تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول یا یہ النبی اے نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وہیں سے وہ سورہ علق کی پانچ آیتیں اقرا بسم ربک الدی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربل اکرم الدی اللہ بالقلم قلم الم السان عالم, عالم, عالم اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا وربك اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو میں رکھیں یا یہ نبی اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد ال گواہ بنا کر اب اس پر ہم کر چکے ہیں یقور و شہدا علناات و یقور الرسول علیہ شہیدہ اور یہ کور رسول و شہید میں کاقول شہداء الناس سورہ بقرہ میں آئے تعی اور سورہ حج میں آ چکی ہے اور مبشر اور نذیر مشارت دینے والے خبردار کرنے والے یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے میں واحد کے میں وہ دائن اللہ بہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے یعنی ایک دائی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے کوئی صوفیہ میں سے ہے کوئی اللہ کا نیک آدمی وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر معمور ہے جو بلائے اس میں زمین واسپات کا فرق ہے یہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو خیال رکھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے گلوں میں گندگی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ تو گویا کے اصول شہریت میں سے ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے وہ تو معمور ہے وہ جو تنخواہ اسی کے لیتے لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر مختلف رکھے لیکن ایک فوجہ آپ تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے تو رسول تو گویا کہ وہ پھر دائب عز نہیں اللہ کے حکم سے معمور من اللہ ہو کر پھر وہ دعوت دیتا ہے بس راجا اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا چراغ ہدایت وبشرمومن نبی النحم اللہ پغم قبیرہ اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے ولا تو چاہیں ان کافرین ابن منافقین اولدا ہوں <آزَاهُم> اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے ان کی طرف دھیان بھی ہوں <آزَاهُم> اور وہ جو کچھ بھی عذیت کو دینا اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کے لئے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لئے اللہ کافی ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جو چاہے سکینڈلز اٹھا لیں جو چاہے آپ کے خلاف سازشیں کر لیں آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے یا ندی نے کہا تمنا قبل تمس نا بیک حکم یہاں پر تالاب کے ضمن میں بھی آ رہا ہے پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ دے دلا کے رسو کرنا چاہیے اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے مہر کلام دے دی ہے مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا اب یہاں مسئلہ رہا عدت کا یا یادین عمر و اے ایمان ادار نے کہا جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو ثم مت القمہ من قبل تم سو پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو انہیں تم طلاق دے دو فماد حکم علیہ عدت ان طاقت تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عزت کرے اور اس کو تم عدت پوری کرواؤ اس سے اس کی اس لیے کہ تمہاری ملاقات نہیں ہوئی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالی نے اس کو تخلیف فرما دیا ہو لہذا عزت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے اس کے متن میں کوئی حمل نہیں ہے وہ تو انہیں اس دیر دن رات کا رخصت کرو اور سروے ارن سراہن اور اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو یا نبی اللہ علیہ کا اضوا جاتی آتے تو وجو ر نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطحرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے ومام الگت یمینوں اسی طرح جو آپ کی مل کے یمین ہیں بانیاں ہیں رونی ہیں مما افاہ اللہ علیہ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خے کے طور پر دے دی ہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ کلکیہ جو آئندہ رنضی اللہ تعالیٰ تھا یہ بھی جو مقوق تھا مصر کا حکمران اس نے حریے کے طور پر بھیجی تھی وہ بناتے امن کا وہ بناتے امباتے کا اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپیوں کی بیٹیوں سے وہ بناتے خالے کا اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وہ بناتے خالاتے کا اپنی خالہوں کی بیٹوں سے اللہ کی حاجم جنہوں نے آپ کے ساتھ رکھی ہے بمراۃ المومنطن اسی طرح ایک عموماً عورت ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اسے نکاح کریں ان محبت نفسال النبی ہے اگر وہ حبا کر دیتی ہے اپنا نف نبی کو یعنی وہ مہربی نہیں مانتی وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو حبا کر رہی ہوں ان اراج النبی اور یسن کیا اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے خالص النقن رونی المومنین یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے کر یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ سے زیادہ چار کی قید ہے لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ تلاش نہیں دیں گے اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے قد عالم نا آپ پر منعظم ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں لازم کی ہیں کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکال نہیں ہو سکتا ہوں ومام علیہ کا اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں مانگیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے یہ کیلا یقون علیہ حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو وقاض اللہ غفور الرحیمہ اللہ غفور الرحیم تھے اصل میں حضور کا جو تعدد اس کا معاملہ اس میں کئی مسلحتیں تھیں ایک مسلح تو یہ بھی تھی مسئلہ یہ, یہ کہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی جو سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھیں کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے وہ معلمہ امت بن گئی ہے خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہے جو بھی زروں شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کے مسئلہ پوچھتی تھی تو ہم عمر مولین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی تو طویل عمر اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتے داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مکان اللہ غفور الرحیمہ یقین اللہ غفور الرحیم, الرحیمَ. ترجیح منتشا رحی منتشا اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی اگر کہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی اس لیے کہ آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ماضی مطالرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دے ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دے تو کوئی حرج نہیں تھا آپ پر کوئی اس کی بلامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھے یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی خاص اجازت دی گئی ہے ترجیح بندشا جو دور کر دے اپنے سے جس کو چاہے بطور انہیں کمتشا اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو بند پہ بھی من اضلتا ہو جسے نے کہیں طرح آپ نے سے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے زال کازنا انتقر عال یہ زیادہ قریب پر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں بلا یا اور وہ رنجیدہ نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ موتربہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے وہی عینا بیما آتا ہے اور تاکہ وہ سب کے سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے نہ آپ تول کے ساتھ نہ نفقا سب کا برابر وقت اپنا سب کے ساتھ برابر باریاں مقرر ہیں ان باروں پہ ہی آپ سب باشف فرماتے تھے آج ان کے پاس ہے کل ان کے پاس ہے پرسوں کے پاس ہے ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو اصل مغرل کے درمیان چند منٹ کے لیے پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے یہاں ہو تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے باقی یہ ہے کہ شام کو سب باشندائی باتیں رات کو کہ کی ایک یہاں ہوتی تھی اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللّہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہ مہاذا قسمی فیمہ اب لیتے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں جن میں جن میں کو ہو سکتا ہے وہ تو میں نے برابر کی تسلیم کر دی فضا مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک لڑ زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے اور یہ سورہ نصاب میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف بات بھی رہی ہے وہ اللہ یا معافی اللہ جانتا ہے جو اس کے تمہارے دلوں میں ہے کال اللّہ علیم الحکیم اللہ علیم اور حکیم ہے لاجہلوں کا نصاب دن بعد لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ تلاش دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے ولا مدر بے ہندنا بھی نزواز اور نہ ہی یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے ولاؤ آج اگر کہنا خاں کو وہ بہت پسند بھی آئی اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو برمنائے طبی پر شریف تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے دیکھیے پرانے مریض صاف صاف بات کرتا ہے خود حضور نے صاف بات کی ہے مجھے تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے ایک عورتیں مجھے پسند ہیں جو آپ نے اس میں خطرہ کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی جو باتیں ہیں جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے مطابق تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے کوئی شک نہیں بولا وہاں جمع کا حسن ہوں نا اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی اللہ ملک یا میل سوائے اس کے کہ جو آپ کی بادی ہو کوئی لوڈی ہو کسی جن میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے یہ نکاح کا معاملہ ہے حضور کے ہاں دو لوڈیاں ہیں ماریا کلکیا اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ کا آدال گھما وکان اللہ علاق السین رقیبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کا پہرا دے رہا ہے